عمن اہلی کا اور جب تو صبح سویرے اپنے گھر والوں کے پاس سے نکلا تو ببوی المؤمنین تو مؤمنوں کو مقرر کرتا تھا مقادہ الاطال لڑائی کے مورچوں پر لڑائی کے لیے مختلف ٹھکانوں پر ببا سمیم العلیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے یہاں سے غذبہ احد کی بات شروع ہو رہی ہے غذبہ احد کا بیان ہے غذبہ بدر میں مشرقین مکا کو ذلت آمیز شکست ہوئی ستر آدمی قتل ہو گئے ستر ان کے قیدی بن گئے اور پھر وہ ستر بندے جو قیدی تھے انہیں چھڑوانے کے لیے انہیں فدیہ دینا پڑا اب مشرقین انتقام کے جوش میں مدینے پر حملہ اول ہونے کا منصوبہ بناتے یہ اپنا لا لشکر لے کر مختلف قبائل سے جمع کر کے تین ہزار کا لشکر انہوں نے جمع کیا اور جملے احد کے قریب آ کر ٹہر ہیں احد پہاڑ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں کہ احد ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ تقریباً چھ سات مین اس کی لبائی چڑھائی ہے بہت بڑا پہاڑ ہے احد کا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 نبی قریب سولہ لاکھ ایک ہزار کا لشکر تیار کیا ایک ہزار اخراط پر مشتمل گروہ کو لے کر شوت نامی جگہ تک گئے جب اس جگہ پہ, پہ پہنچے تو عبداللہ بن اوبئی نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا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 اور عہد کے قریب وادی میں فوج کو آراستہ کیا اور پھر انہوں نے یہ وار لڑا اب عہد کے کی وادی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو مختلف مورچوں میں بٹھایا اس کی طرف قرآن مجید نے یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے تو بب بالی ناما پا کہ آپ ممنوں کو پتار کے لیے جگہ دیتے تھے مسلمانوں کی جو فوج ہے اس کے پچھلی جانب احد کا پہاڑ تھا جبل احد مسلمانوں کی فوج کی پچھلی جانب تھا اور ایک جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر عبداللہ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 یہ لوگ جب نیچے اترے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے کافروں کو موقع مل گیا تو کافروں نے پیچھے سے جا کے ان پر حملہ کر دیا اب وہ حملہ ایسا زوردار تھا کہ ایک دفعہ تو تمام مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ایک صحابہ کے وہ باقی رہ گئے اور باقی سب پریشان ہو گئے قوم کھڑ گئے میدان سے بھاگ گئے میدان جنگ کا نقشہ بالکل بدل گیا پھر باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام دوبارہ جمع ہوئے اور دشمن کو ناکام ہو کر واپس لوٹنا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 جنگاہ میں تین دن تک قیام کرتا جس میدان میں جنگ ہوئی ہے جس انہوں کو شکست دے کے وہاں سے بگا کے تین دن تک دیرے ڈال کے بیٹھے رہتے اپنی فتح اور کامیابی پہ موہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے تو کافروں نے مسلمانوں کا نقصان تو کیا لیکن ٹھہر نہیں سکے پھر آخر یہ بھی سارے کے سارے بھاگ گئے تو اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالیٰ نے یہ جو عہد میں جن مسلمانوں کے قوم اکھڑے اور یہ بھاگے میدان چھوڑ کے اللہ سب خانہ ہوا نے ان کو معاف کر دیا ان کی یہ غلطی سے درگزر فرما دی تو یہ عہد کا جو واقعہ ہے اس کی طرف یہ سارا اشارہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فا نے من کم انتبشالہ جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا انتبشالہ کہ وہ ہمت ہار دیں گز دری دکھائیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا دوست تھا وہ اللہ فلی تو اور لازم ہے کہ مومن اللہ پر ہی توکل کریں ان دو جماعتوں سے مراد انصار کے دو قبیلے تھے بن سلمہ اور بن الخارثہ عبداللہ بن اللہ اس ابئی چار چلی تین سو بندے دے کے نکل گیا اب ان کو جاتے ہوئے دیکھ کے ان کا بھی جو مرال ہے ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا اور اس میں مست ہونا شروع ہو گیا کہ اتنے بندے تو نکل گئے لشکر سے تین ہزار کا لشکر ہے پہلے ہم تھوڑے سے ہیں ایک ہزار اس میں سے بھی تین سو ہوتا چلا گیا کیسے مقابلہ کریں گے یہ بنو سلم اور دونوں ہارے یہ دو سار کے قبیلے تھے تو انہوں نے واپس آنے کا ارادہ کر لیا تھا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کا دوست تھا ولی تھا وہ اب اللہ فلی لازم ہے کہ مومن اللہ پر ہی تور کرے وَلَقَدْ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ <أَدِلَّة> اللہ نے ساتھ ہی بدر کی یاد دلائی اور البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی دل <أَدِلَّة> حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے تین سو تیرہ مقابلے میں ایک ہزار فتح اللہ اس اللہ سے ڈرو اللہ منتش کو رون تاکہ تم فکر کرو اس آیت میں جنگ عہد میں جو مسلمانوں کا نقصان ہوا اس کے اسباب پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ بدر میں تمہاری ثابت قدمی تمہاری کامیابی کا باعث بنی تو اب بھی اگر ثابت قدم رہتے تو بڑی بہترین فتح تھی عہد میں بھی مسلمانوں کی تو ثابت قدمی نہ دکھانے کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے جگ بدر کی تفصیل صورت الانفال میں اللہ تعالی نے بیان کی ہے یوں سمجھیں کہ وہ سورہ انفال جو ہے وہ غدہ بدر کی رنی کومنٹری ہے بہترین تفصیل صورت الانفال یہاں صرف اشارہ کیا ہے اس سکول علم فتخ اللہ پس اللہ سے ڈرو اللہ تصور تم شکر ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ بدر کے بار کے کو یاد کرو ثابت قدمی دکھاؤ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو للمؤمنین جب آپ مکمنوں سے کہہ رہے تھے علی کیا تم کو یہ بات کفایت نہیں کرے گی تمہیں کسی طرح سے یہ کافی نہ ہوگا اَن يُمِدَّهُمْ مِنَ <مُنزلین> کہ تمہارا رب تین ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے منزلین جو اتارے ہوئے ہوں یعنی تازہ فرشتے اللہ اتار کے اور تین ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے بلا کیوں نہیں ان تصویروں و تکو اگر تم صبر کرو اور درو اللہ کا تقوی اختیار کرو ڈرتے رہو بم منفوری اور وہ تمہارے پاس اسی اپنے جوش میں آئیں گے ہاضا یوم دد تو یہ اسی دم اسی وقت تمہاری مدد کرے گا تمہارا رب بتی آنل ملائکتی الْمَلَائِكَةِ مین پانچ ہزار نشان زدہ فرشتوں کے ساتھ اس کا تعلق جنگ بدر سے ہے یا جنگ عہد سے تو اس کے بارے میں یہی بات راجے ہے کہ اس کا تعلق جنگ بدر سے اترنے کے بعد یعنی جب کفار کی تیاری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 پہلے ایک ہزار کا وعدہ ہوا پھر تین ہزار کا پھر پانچ ہزار کا <تصفح> اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کروائی فرشتوں کے ذریعے مشر <لَكُم> اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر تمہارے لیے خوشخبری والی قُلُوبُكُمْ انا بولوب و کم بھی اور تاکہ تمہارے دل دل اس سے مطمئن ہو جائیں بمنس عزیز الحقیم اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے جو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے لِيَقْطَعَ طَرَخًا مِنَ الَّذِينَ فارو تاکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کا ایک حصہ کاٹ دے او یک انہیں زریل کر دے تو وہ لوٹیں نام مراد ہوتا آپ کے لیے اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے یا وہ اللہ ان پر مہربانی کرے متوجہ ہو یعنی توبہ قبول کر لے ارتبا ہوں یا ان کو احداب دے فینا ہم ظالم یقیناً وہ ظالم ہیں اس آیت میں اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر علماء صحابہ کو قتل کیا بیرے ممہ پر جن قبائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سترا صحابہ کو قتل کیا ان کے خلاف اور جنگ عہد میں مشرقین کی طرف سے جو لوگ پیش پیش تھے ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر قلت نادلہ میں بد دعائیں شروع کر دیں دی رام رسیا نام لے لے کے ان کے مضر نام لیتے ان کا، قبیلوں کا اور نام لے کر ان کے خلاف دعا کرتے عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ دوسری رکعت سے رکوع کے بعد اٹھتے تو سم اللہ ربنا الحمد کے بعد یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ علیہم کہ تیرے اختیار میں اس معاملے میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو واقعہ کہ جن کا نام لے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانت کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق بخشی اور یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم الغیب اور مختار کل صرف اللہ سبحانہ ہو بتا کی ذات ہے نبی کے اختیار میں کچھ نہیں لئی سال کامل میرے لمبری سے اور نبی غیب بھی نہیں جانتے اگر غیر جانتے ہوتے تو ان کا نام لے لے کر لانت نہ کرتے پتہ ہوتا کہ اللہ نے منع کر دینا ہے یا پتہ ہوتا کہ انہیں مسلمان ہو جانا ہے بعد میں اور کا نام لینے کا کر ان کے خلاف بدعا نہ کرتے اللہ کا اللہ پر اپنی بکر سخت تھا زکبان پر رسیا پر لانت فرما سیا تو آسات اللہ سوبا ہو انہوں نے اللہ اس کے رسول کی فرمانی کی افسوس تھا غم تھا دکھ تھا بہت کہ ستر پور راس صحابہ جو آپ کے بہترین تیار کردہ تھے علماء ما صحابہ انہیں بلوایا کہ جی ہم ان سے دین سیکھنا چاہتے ہیں اور تھوکے سے رہ جا کے ان کو قتل کرتے ہیں اور ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی کافر کا نام لے کر کسی کافر نام لے کر قلوت نازلہ میں اس پر لاچ کرنا یا اس کے خلاف نام لے کر بد دعا کرنا جائز نہیں ہو سکتا ہے کہ اسے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نام لے کر بدعا کی تھی نا ان کی اللہ نے کہا نہیں سادہ کامری صحیح ہوں اگر رسول وسلم کو منع کیا گیا ہے نام لے کے نام لے کر کسی کافر کا اس کے خلاف بدو آگ میں کرنا اس پر لعنت کرنا یہ منع ہاں مطلق طور پر لعنت کی جا سکتی ہے عام کفار پر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ درست ہے کہ اللہ, کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب نام کسی خاص کا نہیں لیا معین پر لعنت کرنا یہ نہیں تھا و اللہ ما ف ساتی و مافل مر اور جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے یا نہیں ہے صاحب اللہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے وہ ماہ ہو غفور الرحیم اور اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت رہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے لیے معاملے میں سے کچھ نہیں اللہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب دے ہاں مانا کے یہ ظالم ہیں ظلم انہوں نے کیا ہے کی جاتی ہے باقی معاملات اللہ کے سپرد ہیں عذاب دینا کسی کو کسی کو بخش دینا یہ آپ کے اختیار میں ہے یہ اللہ کے اختیار ہے <تصفح> ہاں جی اس وقت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں تھے تو یہ بڑے واحر جاگجو تھے یہ پیچھے سے آئے اور انہوں نے حملہ کر لیے